اس کی ایک اچھی سی مثال میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں چند مہینوں پہلے کیا ہوتا تھا یہاں پر دن میں ڈرون گوما کرتے تھے ایسا تھا یا نہیں تھا چند مہینوں پہلے کی بات ابھی تو طالبان علیشان کی حکومت کو ایک سو دس دن ہوئے ہیں صرف چند مہینوں پہلے تک یہاں کیا ہوتا تھا ڈرون اڑتے تھے پورے دن اڑتے تھے پانچ پانچ دس دس درون اڑتے تھے راتوں کو کیا ہوتا تھا چھاپے پڑتے تھے مجاہدین انصار اور مہاجرین اپنے اپنے گھروں سے ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں نکل جایا کرتے تھے اور یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اکثر چھاپے سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں آتے تھے سردیوں کی یہ جو لمبی لمبی راتیں ہیں آٹھ نو دس گھنٹوں کی راتیں ہیں ان راتوں میں چھاپے مارنے والوں کے بڑے مزے ہوتے تھے دسمبر جنوری کی ان ٹھنڈی ٹھنڈی یخ بستہ جبکہ برف بھی پڑی ہوئی ہے تیز ہوا بھی چل رہی ہے مجاہدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی عورتوں کو جن میں بیمار بھی ہیں معذور بھی ہیں تکلیف اور درد سے مجبور بھی ہیں ان سب کو اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر کبھی کس غار میں کبھی کس پہاڑ کی چوٹی پر کبھی کس کوہ میں کبھی کہاں کبھی کہاں در بدر پھرا کرتے تھے یہ سب کچھ یاد ہے یا بھول گیا ہو بندوں کو یاد ہو یا نہ ہو اللہ کو یاد ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ اس کا اجر ان مجاہدین کو انصار اور مہاجرین کو دے گا کل نفس قطل تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ انما تو فون اجور اور تم لوگوں کو تو پورا کا پورا اجر اور ثواب قیامت کے دن ہی دیا جائے گا آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ کیا ہم نے تو وہ کیا ہمیں تو کسی نے پوچھا تک نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں میں دوں گا میں دوں گا اور قیامت کے دن دوں گا مکمل کر کے دوں گا پورا پورا دوں گا سو فیصد دوں گا تو استعمال کیا ہے کہ پورا کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن عمارت قائم ہو گئی بڑی بڑی کوٹھیوں بڑے بڑے, بڑے بنگلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے مت دوڑو تم نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا تم نے جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے کیا اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا آپ کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا ان اللہ یضیع اجر المحسنین دراصل میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ چھاپوں میں کیا ہوتا تھا تیارے اڑ رہے ہیں تین چار دس ہیلی بھی ان کے ساتھ ہیں بی باون اور دیگر مختلف قسم کے تیارے جن کو کوئی ٹمٹمی کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے کوئی گمپک کہتا ہے گمپک اس لیے کہتے تھے کہ اس کی آواز مارنے کی اسی طرح ہوتی تھی گم پک اس طرح آواز آتی تھی جب وہ میزائل مارتا تھا بم پھینکتا تھا تو اسی طرح آواز آتی تھی گم گم اس طرح آواز آتی تھی یہ سب تیارے سینکڑوں افراد رات کی تاریکی میں چھاپے مارتے تھے ان کے پاس راتوں کو دیکھنے والی دوربینیں بھی ہوا کرتی تھی اسلحہ بھی اعلی قسم کا ہوتا تھا صبح آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ اتنا بڑا چھاپا انہوں نے مارا تھا کیا مسئلہ تھا تو جواب ملتا ہے کہ عبد السلام نام کا ایک مجاہد نہیں تھا اس کے اوپر چھاپا پڑا تھا ابد السلام کے پاس کیا تھا کے پاس تو صرف ایک کلاشنگ کوف تھی صرف ایک کلاشنگ کوف رکھنے والے عبد السلام پر چھاپا مارنے کے لیے دس تیارے پندرہ ہیلی کاپٹر اور ہزار کے قریب لوگ آیا کرتے تھے یہ بہادری ہے है? ایک عبد السلام کو پکڑنے کے لیے اسے شہید کرنے کے لیے اور اکثر تو اس کے باوجود بھی بہت سارے ابد السلام بھاگ جایا کرتے تھے صبح دیکھو تو پھر ہنس رہا ہے وہ بھائی کیا ہوا چھاپے کا نا ہو گیا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے ایک مجاہد کو پکڑنے کے لیے دس تیارے دس ہیلی کاپٹرز اور سینکڑوں کمانڈوز رات کی تاریکی میں آسمان میں اور زمین میں نمودار ہو جائے کرتے تھے بھائی کیا مصیبت ہے کیا قیامت آ گئی ہے ایک عبدالسلام کو پکڑنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے ایک عبدالرحمن اور ایک عبد کو پکڑنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہادری ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں ایک کلاسنکو رکھنے والے ایک مجاہد کو جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ڈاٹسن ہو یا کوئی چھوٹی سی گاڑی ہو اسے پکڑنے کے لیے لاکھوں روپئے کا تیل اور پٹرول جلایا جاتا ہے یہ بہادری ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دکھایا کہ یہ کافر بزدل ہوتے ہیں یہ امریکی بزدل ہوتے ہیں امریکیوں کے غلام بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں ڈرپوک کے معنی آپ کو آتے ہیں ترکی زبان میں پوک پہانے کو کہتے ہیں یعنی ڈر کی وجہ سے جن کا پہانا نکل جاتا ہے یہ بات تو ہم نے کئی بار دیکھی ہے کہ چھاپے کے بعد جہاں چھاپا مارا گیا وہاں موبائل پڑے ہوئے ہیں میگزین پڑے ہوئے ہیں اسلحہ تک پڑا ہوا ملا ہے اتنے خوف دہشت اور پریشانی کے عالم میں وہ بیچارے آیا کرتے تھے وہ بیچارے جن کے پاس جہاز بھی تھے جن کے پاس تیارے بھی تھے سیارے بھی تھے ہر قسم کا اسلحہ بھی تھا وہ بیچارے آیا کرتے تھے اور وہ بیچارے کبھی کامیاب کبھی ناکام ہر حال میں ڈر کر اور بھاگ جایا کرتے تھے یہی کہا کرتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے پاگل بنایا ہوا ہے یہ سب یہی کہا کرتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے پاگل بنا رکھا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بہت آسان ہے یہ تو دراصل عشق کی خاطر محبت کی خاطر اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر شہید ہو جانا ہے اسلام کے معنی کیا ہے اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہید ہو جانا یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا ہے الفت محبت اور عشق اور پیار کو کہتے ہیں اللہ کی محبت اللہ کے عشق میں جو لوگ گل گئے سڑ گئے قربان ہو گئے یہی سچے اور حقیقی مسلمان ہیں اور جنہوں نے ان سے محبت کی جنہوں نے ان سے پیار کیا جنہوں نے ان کی مدد کی جنہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی چاہے وہ افریقہ میں بیٹھے ہوں چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوں وہ بھی حقیقی اور سچے مسلمان ہیں لیکن جنہوں نے یہ کہا دیکھو ایک یہ ڈنڈا نما کلاسن کوف سے یہ امریکہ سے لڑنا چاہتے ہیں امریکہ سے تو لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں امریکہ سے بیس سال پہلے یہ سب کچھ خواب و خیال معلوم ہوتا تھا جنون محال معلوم ہوتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب جنگ شروع ہو رہی تھی عمارت اسلامیہ پر امریکہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا اس وقت میڈیا میں معلومات دی جا رہی تھی کہ امریکہ کے پاس اتنے سارے جہاز ہیں عمارت کے پاس تین جہاز ہیں امریکہ کے پاس اتنے ہزار ہیلی ہیں اور طالبان کے پاس جو ہیں وہ چار ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے ہے ہماری وہ بھی اڑتے نہیں ہیں امریکہ کے پاس اتنے سارے ٹینک ہیں طالبان کے پاس دس ٹینک ہیں اور ان میں سے بھی باز چلتے ہیں باز نہیں چلتے امریکہ کے پاس اتنے سارے تیارے ہیں سیارے ہیں اسباب ہیں وسائل ہیں طالبان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو ایک دو تین میں تولنا چاہتے ہیں اللہ کے بندے ایمان کے سامنے تیارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے سامنے ٹینکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے سامنے فوجیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے موسا علیہ السلاط و کے سامنے فراؤن کی کوئی حیثیت ہے یہ سب یہی کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں آج بھی غر رہا الادین ہوں کہ ان کو ان کے دین نے بےوقوف بنا رکھا ہے جب ہمارے تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین نے پاکستانی حکومت کو یہ کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ شرعی نظام پاکستان میں نافذ کیا جائے یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے اور یہ صرف مطالبہ ہی نہیں بلکہ فرض ہے پاکستانی حکومت کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا جواب دیا ہے پاکستانی حکومت نے پاکستانی حکومت نے بھی یہی جواب دیا ہے غرہ الا دین ہوں ان بیچارے طالبان کو ان کے دین نے بیوقوف بنا رکھا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں پاکستانی حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ طالبان کے مطالبات مزحقہ خیز ہیں طالبان جو بات مانگ رہے ہیں یہ لطیفے ہیں لطیفے یہ تو ہنسنے کے قابل ہے کہتے ہیں یعنی طالبان جو کہہ رہے ہیں اس پر تو ہنسنا چاہیے